الحمد للہ إلا اللہ على سنا محمد سید محمد وبارک وسلم ایک نور ہے جس کے ذریعے سے انسان کا باقی نورانی ہوتا ہے دین کا نور مدرسوں میں حاصل ہوتا ہے جیسے ذکر کا نور خانقاہوں میں ملتا ہے جیسے دین کا نور اللہ کے دین کی محنت میں ملتا ہے صرف دانستن جاننا پہچاننا اس کا نام نہیں ہے بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ الر نور القلب کا یہ نور ہے جو دلوں کے اندر اتارا جاتا ہے جو انسان کو عمل کی طرف لے جاتا ہے علم میں ناقے وہ ہے جو طالب علم کو عمل کی طرف لے جائے اس بنا پر سرکار نے دعا فرمائی اللہم انی اصلوں کا رلم نافیہ اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور علم نافع کیا ہے فرمایا علم نافع وہ ہے جو انسان کو عمل صالح پر لے جائے تین کی حفاظت کا بہترین ذریعہ تین کو پہنچانا ہے اور اس ریل پر عمل کرنا ہے ریل انبیاء کرام کی میراث ہے اور علم ایسی نراش ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے کوئی نبی ایسا علم نہیں لایا کہ جس پر عمل نہ ہو سکے بہرحال علم کی فضیلت ہے حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام نے مصر کے بادشاہ سے مصر کے سیاحوں سفید کی تمام قریبیں مانگی کہ آپ کا خزانہ بھی مجھے دے دیجیے اور سلطنت کے سیاہ و سفید کا مجھے مالک بنا دیجیے علی خزائن الارض تو بادشاہ نے پوچھا میں اپنی سلطنت تمہیں دے دوں میں اپنی بادشاہت تمہیں دے دوں میں اپنی حکومت تمہیں دے دوں اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے آپ کی تو آپ کے اندر کمال کیا ہے صاحب کمال کو دیا جا سکتا ہے یہ تو, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دو خوبیاں بیان کی فرمایا انی حفیظ علیم میں خزانے کی نگرانی کر سکتا ہوں اور مجھے اللہ نے اس کا علم دیا ہے تو علم کی صلاحیت کی وجہ سے میں مانگ رہا ہوں حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کا نصف حسن عطا کیا تھا یوں نہیں فرمایا کہ انی حسین ال بلکہ یوں فرمایا کہ انی حفیظ العین حضرت آدم علیہ السلاط وسلام کو ملائکہ کے مقابلے میں اللہ تعالی نے جو فضیلت عطا فرمائی وہ علم کی بنیاد پر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ علامہ آدمل اسما اور علم اتنی وکی چیز ہے کہ اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی اللہ نے حضرت آزم علیہ السلط والسلام کو چیزوں کے نام اور اس کی صفات اور اس کے حقائق بتائے واقعات میں لکھا ہے کہ سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو خریدا رضی اللہ تعالیٰ نے بازار میں نہیں دیے بازار کا حال دیکھا صحابے کرام ہیں کہ سرکار کو ابھی دفنایا نہیں تھا کہ ہمارے دلوں کا حال بدل گیا آج جب سرکار سے چودہ سو سال دور آئے ہیں تو ہمارے دل دنیا میں کتنے کھپ گئے ہوں گے اور کہاں سے کہاں پہنچے ہوں گے ہر دن جو سرکار کے زمانے سے دور ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا وہ خراب سے خراب حالات لاتا ہے دوری روزانہ بڑھتی جا رہی حضرت احبوب رضی اللہ تعالی ہو کو بڑا افسوس ہوا بازار کا جو حال دیکھا بڑا افسوس ہوا کہ ہائے سرکار کے زمانے میں ان کا کیا عالم تھا کیسے یہ علم اور عمل کے متوالے تھے اتنا بڑا پل خا ان کو جھنجھوڑنا چاہیے ان کو ہلانا چاہیے ان کو ذرا بیدار کرنا چاہیے حضرت ابو بریر رضی اللہ تعالی انہوں نے اعلان کر دیا کہ مسجد میں حضور کی میراش تقسیم ہو رہی ہے آ جاؤ لوگ اپنا کام چھوڑ کر بھائی سرکار کی برکت مل رہی ہے تو کون چھوڑے گا میرا سے رسول مل رہی ہے تو کیوں چھوڑا جائے اس بنا پر جتنے لوگ تھے انہوں نے مسجد کا لیا حضرت ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے بڑی قربانی دی کے اور پیاس رہ کر مدوشی کا عالم ہو جاتا تھا اور دربار رسول میں علم حاصل کرتے رہتے تھے حفظہ اللہ نے کبھی بنایا تھا اس کے باوجود سرکار سے مزید حدے کی قوت کی دعا کرا دیتے عجیب تریندے پر ایمان لائے ہیں تو پہلے آمر دو قبیلہ دوس کے سردار ہیں وہ عمرے کی نیت سے سرکار کی بحثت کے بعد مکے آئے جب مکے کے سرداروں کو پتا چلا کہ توپیل آ رہے ہیں تو تفیل کا قبیلہ بہت بڑا ہے کہیں سرکار کی بات ان کے کام تک پہنچ گئی تو تین قبیلے دس میں پہنچ جائے گا چنانچہ جھوٹا پروپاگنڈا کیا جائے اور یہ پروپاگنڈا یہ ہے کہ ان تک رسائی حاصل کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ کانوں میں روئی کے ڈاٹ رکھو تاکہ ہمارے یہاں جو نبی آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک کتاب اترتی ہے وہ تمہیں سننے کی نوبت نہ ہے کیونکہ سنتے ہی بدل جانے کا خطرہ ہے لہذا اس کا ایک عرب بھی تمہارے کان میں نہیں پڑنا چاہیے میں دہشت ہوں جو آدمی نیا آتا ہے نا اس کو ذرا ابتدا میں دہشت اور وحشت ہوتی ہے تو فی الم اور کو بھی وقشپ ہے کانوں کے اندر روئی کے ڈانٹ برابر لگائے اور مکے میں آئے ہیں تواب کر رہے ہیں دین کو مٹانے کی ہر زمانے میں سازشیں ہے ہیں لیکن اللہ کا کرم رہا ہے کہ آج تک وہ سازشیں ناکام رہی اور اللہ تعالیٰ نے دین کو برتری اور کمال عطا فرمایا ہے جس قرآن کریم کو مٹانے کے لیے ملک محنت کر رہا تھا وہاں آج سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے سب سے زیادہ پرانے کریم کی نٹر و حاد وہ ہو رہی ہے تو پہلے آمردوشی نے کہا کہ بھائی میں بھی سمجھدار انسان ہوں اور ابھی میں بھی سمجھتا ہوں آخر اتنا خطرناک کلام کہ سنتے ہی آدمی بدل جائے پھر سننا چاہیے نہ سننے کی محنت کرانے والوں کی محنت پر پانی پھر اور لوگوں سے طواب کے درمیان پوچھا کہ بھائی یہ محمد جنہیں کہتے ہیں وہ کون ہیں لوگوں نے بتایا کہ وہ سامنے وہ بورے شخص جو طواب کر رہے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیچھے پیچھے چلے جب سرکار نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو سرکار کا قرآن سنا ایک کان سے روئی نکالی اور سننے کے بعد دوسرے کان سے بھی روئی نکالی پروپرگنڈا بیکار ہو گیا دین کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں قرآن کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں اور حفاظت کرنے کا راستہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو کھولا ہے اور اس کے اندر اپنی کتاب کو رکھا ہے اور چوبیس نن منع طلبا نے اپنے سینوں کو قرآن کریم سے منور کیا اور اکیاون طلبا کے سروں پر دستار فضیلت بنوائی ہے اللہ تعالی کا فضل و گرم ہے یہ ادارے نے امت کی خدمت میں پھل پیش کیے ہیں یہ محنت کا خلاصہ ہے آپ کو بلا کے بتایا جا رہا ہے آپ جو رقمے لگاتے ہیں اور ادارے سے محبت فرماتے ہیں وہ محبت کے نتیجے میں یہ سب خدلا کام میں لگنے والے ہیں آپ کا پیسہ دین کی خدمت کے اندر لگ چکا ہے اور یہ کہاں تک جائے گا کتنا سلسلہ چلے گا کہہ نہیں سکتے بیا تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو پہلے میں آپ دو سرکار کے گھر پہنچے ہیں اور کہاں مجھے ذرا پرانے کریم سناؤ سنا ہے بڑا خطرناک کلام ہے جب سرکار نے پرانے کریم سنایا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے فوراً اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اور کہاں مجھے اسی وقت کلمہ پڑھاؤ مجھے اسی وقت اس انقلابی کتاب کا عاشق بنا دو میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں ایمان قبول کیا اور سرکار نے فرمایا جاؤ قبیل دور میں اپنا کام کرو نمازیں ادا کرو طہارت حاصل کرو اپنے باطن کو پاک کرنے کی محنت کرو قرآن, قرآن کریم کیسی انتخابی کتاب ہے کہ جو منع کر رہے تھے اس کے باوجود تو خیر ابن امر دوسی کو اس قرآن کریم کی برکت سے ایمان کی دولت حاصل ہوئی چلے گئے ایک عرصے تک محنت کی قبیلہ دوست میں پھر سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے تو پہلے آمروں کو پتا چلا تو مدینے پہنچے ہیں اب سرکار کے سامنے رو رہے ہیں بیٹھ کر اللہ کے رسول بہت محنت کی ہے میں نے قبیلہ دوست پر لے, لیکن لوگ ایمان نہیں لا رہے قرآن مان نہیں رہے میں تھردیا محنت کرتے کرتے تو بد دعا فرما دیجئے کہ یہ قبیلہ ہی ختم ہو جائے سرکار کے افلاد دیکھو مدرسہ افلاد کی تعلیم دیتا ہے تین اخلاق کی تعلیم دیتا ہے نبی اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اللہ نے رحمت اللین بنا کر بھیجا ہے اب تو ابن پہلے دوسی کو یہ خیال تھا کہ ابھی سرکار بددع کریں گے اور میں شاید کوئی رشتہ داروں کو جانے کے بعد دیکھ بھی نہیں سکوں گا کیونکہ پہ بددع پہنچ جائے گی معاملہ ختم ہو جائے گا تو فیل ابن امردوسی نے بدعا کرنے کے لیے درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اخلاق کا نمونہ پیش کیا آپ نے فرمایا اللہ مہد داخ اللہ کبیل دوس والوں کو ہدایت عطا فرما اور ان کو میرے پاس لے آ اب تو فیل نے امر دوسی سے کہا کہ اب جاؤ سرکار میں نے تو بدوا کے لیے کہا تھا آپ نے تو دعا کر دی جب قبیلے میں پہنچے اور دین کی دعوت دینا شروع کیا تو نبے آدمی تو فیل ابن آمر دوسی کے ساتھ مدینے آئے اور سرکار کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا یہ جو فرمائی سرکار نے اللہ مم دے دوسا تو قبیلہ دوس کا ایک فرد اٹھا جس کا نام ابو بلیرا ہے رات کے اندھیرے میں چلے حضرت ابو برے رضی اللہ تعالی لانو ٹھو کریں کھاتے ہوئے ہدایت کی تلاش میں دین حق کی جستجو میں حضرت ابو برے رضی اللہ اللہ تعالیانوں کا غلام بھی بھاگ گیا راستے سے صبح کے وقت دربار رسول میں پہنچے کہاں سے آئے ہو جواب دیا قبیلہ قبیلوس کا فرض ہوں اور ہلکا بروشے ایمان ہونے کے لیے آیا ہوں آج سے آپ کا دروازہ پکڑ لینے کا ارادہ ہے آپ کے دامن کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا سرکار میرے پیروں کا حال دیکھے زخمی ہو گئے ہیں آپ کے پاس آتے آتے اور سرکار لے دے کر میری پونجی میں غلام تھا وہ بھی رات کو بھاگ گیا ادھر کلمہ پڑھا پڑا ادھر سرکار نے فرمایا پیچھے دیکھو تمہارا غلام بھی آ گیا سرکار آپ کا غلام بننے کے بعد مجھے اور کوئی غلام نہیں چاہیے میں نے اپنا غلام اللہ کے لیے خوشی کے واسطے آزاد کر دیا کہ اللہ نے مجھے کفر کی ظلمتوں سے نجات ادا کرو یہ ہیں حضرت ابو ریہ سارے گرام کہتے تھے ان سے آپ بہت ہبی سے بیان کرتے ہیں پانچ ہزار تین سو چوہتر روایتیں پر ہوئی ہیں رات اور دن ایک کی کام میرے آقا کے ارشادات کی نشر و اشاعت یعنی دین کی نشر و اشاعت کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہے یہ لے کر بیٹھے ہوئے مدینے کو چھوڑنا نہیں چاہتے سرکار کے شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتے سرکار کے مشن کو چھوڑنا نہیں چاہتے ارشادات رسول کو چھوڑنا نہیں چاہتے ارے خیبر کے بعد آئے اور بہت کم وقت ملا اور اتنی حدیثیں کیسے روایت کرتے ہیں آپ لوگ اعتراظم پوچھتے تھے جواب دیا کہ انسار اپنے بازار میں رہتے تھے کھیتی باڑی کرتے تھے سنچائی کا کام کرتے تھے مہاجرین بازار کے اندر خرید و فروخت کرتے تھے اور امہات المنین سرکار کو خوش کرنے کی پیروی میں رہتی ہے اور ایک اللہ کا بندہ ایسا کہ نہ کچھ کمانا نہ بازار میں جانا سرکار کے قدموں میں بیٹھے رہنا اور ارشادات رسول یاد کرتے رہنا بس میرا کام رات اور دن یہ تھا اور میں نے نبی سے کہا تھا کہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے سرکار آپ کا ارشاد ہو میرا سینہ ہو میرا حضا کب ہو جائے میں سرکار آپ کی باتیں یاد کروں اور آگے لوگوں کے تک پہنچاؤں سرکار نے کہا کوئی نہیں ہے ابو ہو تیرے علاوہ مسجد خالی اپنی چادر پھیلا دے حافظے کی شکایت ہے نا حافظہ کمزور ہے ارے کبھی ہو کے بھی کمزور ہے اور کمی ہو جائے گا کبھی ہونے کا اور راستہ بتاتا ہوں کیا کریں گے آپ چادر کو پھیلایا سرکار نے اپنے سینے میں سے نکال کر دو لاپیں ڈالی چادر میں فرمایا لپیٹو سینے سے لگاؤ ابو وریرا قسم کھا کر کہتے ہیں اس کے بعد خدا کی قسم سرکار میں ہی میرشاف بھی بھول اٹھتر سال کی زندگی پائی ہے حضرت ابو غریبہ رضی اللہ نے اور باقی غرط کے اندر دفن ہو گئے رسول کے قدموں سے دور بھی نہیں ہونا چاہتے اور سرکار کے ارشادات کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے عبدال نے عمر نے عاص رضی اللہ تعالیٰ عما کو ابو ہردا سے زیادہ روایت نہیں آتی لیکن لوگوں کا رجوع ان کی طرف کم ہوا کیونکہ وہ مختلف علاقوں میں رہے اور وہ کبھی جو ہے دوسری کتابوں کی بات کی روایت کرتے تھے لیکن ابو وہ سرکار کی بات ہمیشہ ختم کرتے تھے ارشاد رسول پر اتفاق کیا تھا میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ لوگ ادھر ادھر کی بہت سی روایتیں بیان کرتے ہیں بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سر پیر بھی نہیں ہوتا اور لوگوں کی واہ حاصل کرنے کے لیے بہتو روایت ہے ارے میرے نبی کی صحیح حدیثوں کا ذخیرہ اتنا بڑا ہے کہ پوری زندگی بیان کرو گے تو پتا نہیں ہوگا پھر کیا ضرورت ہے کمزور چیزوں کا سہارا لینے کے لیے صحیح حدیث بیان کی جائے قرآن کریم سے بیان کیا جائے قیامت تک بیان کرتے رہو گے قرآن کے علوم ختم ہی نہیں ہوں گے زندگیاں ختم ہو جائیں گی قرآن کا علم ختم نہیں ہوگا زندگیاں ختم ہو جائیں گی میرے سرکار کی وقت ختم نہیں ہوگی ابو گرم بازار میں نکلے جس آدمی نے اتنی محنت کی ہے دلی کے حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں میں ایسا بھوکا کہ مسجد نبی کے راستے میں में ہو کے گر جاتا تھا لوگ آتے تھے میری گردن کے اوپر پیر رکھتے تھے علاج کرتے تھے میری بدہوشی کا کہتے تھے کہ مجنون تعریف ہوا اس پر میں تو سرکار کا مجنون تھا میں تو میرے نبی کا کیوانا تھا لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بھوک اتنی ہے لیکن سوال نہیں کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے تو حضرت ابو بکر وزی اللہ تعالیٰ آنوں آئے تو ریمی سوال کیا کہ سوال میں کمزوری دیکھیں کہ بولنے میں تو اندازہ لگ جائے گا کہ میں بھوکا ہوں چلے گئے اس لیے کہ وہ بھی بھوکے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالقوں کی فقاہت اور آپ کی بصیرت بہت اونچی ہے وہ آ ان کے سامنے بات رکھی انہوں نے کہا بھائی ابھی میں جلدی میں ہوں اور یہ مسئلہ وسلہ ابھی میں تم کو بتا نہیں سکتا کیونکہ حضرت عمر کا حال بھی پاتے سے برا تھا اور تیسرے نمبر پر سرکار تشریف لائے کوئی مسئلہ پوچھا ابو بریر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سرکار نے فرمایا مسئلہ پیٹ کا ہے تجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے چل میرا بھی حال یہ ہے ہم گھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ ہے کہ نہیں کریں گھر پہنچے بھائی کوئی چیز ہدیے میں آئی ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ کسی نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا ہے حضرت ابو حرن اللہ کا لامور حکم ہوا جب اپنے مدرسے میں کتنے طلب آئے سب بچاروں کا ہار یہی ہوگا سب کو بلا کے لاؤ اب انہوں نے سوچا ایک تو کیا لا لے اور یوگتوں کو بلا کے لاموں ملے گا کیا مجھے یہ ان کی سوچ کے اعتبار سے لیکن حکم آتا کا ہے صحابی اور آقا کی بات نہ مانے تو صحابی کیا ہے سب خواہشات کو بالائے پانچ رکھ دیا سیدھے گئے سبفا میں ایلان کیا رسول بلا رہے ہیں چلو آئے دروازے پر دستک دی سبفا کے تمام طلبا آ گئے اور طلبا کے کھانے کا انتظام ہے پینے کا انتظام ہے سونے کا انتظام ہے میں کہتا ہوں طلبا کچھ مت کرو خالی علم حاصل کرو اور عمل میں لگ جاؤ دوسرا کچھ کام مت کرو موبائل بھی بند کر دو اور دنیا کی جتنی آدائشات ہیں سب چھوڑ دو دھون لے کے بیٹھ جاؤ صرف تمہیں علم حاصل کرنا ہے اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ خالی علم نہیں حاصل کرنا علم پر عمل بھی ساتھ کے ساتھ کرتے چلے جاؤ دیر مت لگاؤ طالب علم و عمل دونوں ساتھ ہیں یہ خزب ہو گیا عمل معلوم نہیں کب سے عمل کے دری بنو شہاد کرام کا عالم یہ تھا کہ ادھر ریل حاصل کرتے تھے ادھر اس کے اوپر عمل کرتے تھے وقت بہت زیادہ ہو گیا اس لیے لمبی تقریر کرنے کو مولانا عمران صاحب نے نہ کہا ہے میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو خریدا رضی اللہ تعالی ہو تمام طلبا کو لے آئے اور طلبا کو لانے کے بعد لین سے بٹھایا سرکار نے کرنا وہ کنارے سے پلانا شروع کرو تو ابو خریدا نے اوپر ہو کر دیکھا کہ کتنا دودھ باقی رہا وہ کا پیے گا تو ایک پیالہ چھوڑے گا کیا لیکن اطمینان ہو گیا پیٹ بھر کے پی رہا ہے لیکن سرکار کی برکت ذاہیر یہ ہو رہی ہے کہ دودھ کم نہیں ہوتا اور کھانا کم نہیں ہوتا اور پینا کم نہیں ہوتا بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے بیس یوں واقعات اور موجودہ سرکار کے بھی ہے دوسرے کو دے دو دوسرے کو دیا تو شاید کم ہو جائے کم نہیں ہوا اس نے بھی جی بھر کے پیا جتنے طالبات ہے تمام نے پی لیا پیالہ لے کر سرکار کے پاس آئے پیالہ بھرا ہوا ہے سب سے خراب ہو چکے ہیں یہ علم کے طالب ہیں के عمل کے طالب ہیں انہوں نے اپنے آپ کو دربار رسول کا گدا بنا دیا ہے ان کو معلوم تھا ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا ہمیں پینے کو نہیں ملے گا لیکن وہ خراب ملے گا جو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا اچھی بات ہے اب کون باتیں حضرت ابو حضیر رضی اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> انہوں نے عرض کیا سرکار <سؤال> اب آپ باقی ہیں اور میں باقی ہوں سرکار نے فرمایا پیو پینا شروع کیا فرمایا اور پیو پی لیا سرکار <سؤال> اور پیو ارے کی لیا سرکار فرمایا اور پیو آپ صحابہ گرام کی حقیقت کو کیا سمجھیں گے حضرت, حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے دسترخان پر مہمان آئے دسترخان جو تھا وہ ذرا میلہ کچیلا تھا تو خادم نے کہا حضرت یہ دسترخان بہت میلہ کچیلا ہے تو ذرا اس کی صفائی ہو جائے ارے بھائی کھانے کا وقت ہو چکا ہے اور دسترخان میلہ ہے تو فوری طور پر تین تو نہیں ہو سکتا پر میں سفائی کر لو نا اس کی حضرت تو کس طرح صفائی کرو پر میں سامنے تنور جو نظر آتا ہے اس کا اندر ڈال دوں تنور کے اندر دسترخان ڈالیں گے تو بچے دم لیکن خادم نے یہ سوال نہیں کیا وہ خادم بھی کس کا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا انگو کا ہے اور انس کون ہیں جو سرکار کے دس سال تعلیم رہے ہیں سرکار کے اخلاق کا تذکرہ کیا اس نے لپیٹا دسترخان مہمان تو کھانا پوری گئے دسترخان دیکھ رہے ہیں تنور کے اندر اس اللہ کے بندے نے یہ دسترخان ڈال دیا تو اگر چمڑے کا ہوگا تو بھی باقی نہیں رہ سکتا نہ کپڑے کا ہوگا تو باقی رہ سکتا ہے چند منٹوں کے بعد خالد نے کہا حضرت نکال لو دسترخان صاف ہو گیا ہوگا یا نا حضرت رضی اللہ تعالی آپ نے کرنا نکال دو میں کچھ ختم ہو گیا اس نکالا دسترخان اندر ہاٹ ڈالا تنور میں اور دسترخان چمکیلا نکالا بچھا دیا ایک بھی دام نظر نہیں آتا دسترخان بالکل صاف ہو گیا ہاتھ کے اندر تین ہو کے رہ گیا اب مہمانوں کو کہا آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے مہمانوں نے کہا کھانا کھانے سے پہلے ایک بات بتائی کھانا کھلانے سے پہلے ایک بات بتائیے کہ دسترخان آپ نے آگ میں ڈلوایا تو آگ نے دسترخان کو کھایا کیوں نہیں فرمایا اللہ کے بندو یہ وہ دسترخان ہے جس پر میرے محبوب نے بیٹھ کر کھانا کھایا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ادھر لگ جائے کی اس چیز کو اس کو جہنم کی آگ نہیں جگا سکتی تو دنیا کی آگ کی کیا دار ہے کہ اس دسترخان کو جلائے یہ یقین تھا مجھے اس یہ دسترخان کو آگ میں ہے اور آپ کے یہ خادم کو تو یہ بات معلوم نہیں تھی نا جواب دیا یہ تو اس سے پوچھو میں نے کہا اس نے جھونک دیا کیوں کیا بھائی تو نے ایسا یہ صحابی رسول ہے اس کا حکم آ جائے تو غلط نہیں ہو سکتا اس نے رسول کیا ہے اس کی آنکھوں نے سرکار کو دیکھا ہے اس کے کانوں نے سرکار کے ارشاد کو سنا ہے اس کے ہاتھوں نے سرکار کے ہاتھوں کو ملایا ہے اس نے صحبت رسول پائی ہے تو میں اس کی نہیں مانوں گا تو کس کی مانوں گا میرا کام ماننا ہے آدم کا کام ماننا ہے بندے کا کام اللہ کی ماننا ہے اگر خانویر احمد اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کی ماننے کا مزاج سیکھنا ہو تو سترہ سال کی دوشیدہ کے پاس سیکھو کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا نکاح ہو گیا ہے اور اب طلان کی بیوی بن گئی ہے وہ سب کو چھوڑ کر ایک ہی ہو کر رہ جاتی ہے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ تم منقوہ بن گئی پلنگ پوری زندگی وفاداری کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے فرماتے ہیں وہ سترہ سال کی دوشی نہ کو سمجھ میں آیا کہ ایک کا ہونا کیا ہوتا ہے لیکن ستر سال کی عمر ہو گئی کلمہ پڑھ کر اللہ کا ہونا نہیں آیا میں اچھا رہا تھا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اعلان کیا چلو بھائی سرکار کی میراث تقسیم ہو رہی ہے تو دوڑے تمام لوگ میراث لینے کے لیے مسجد میں جا کے دیکھا تو علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں قرآن کے حلقے لگے ہوئے ہیں ذکر کے حلقے لگے ہوئے ہیں حدیث کے حلقے لگے ہوئے ہیں لوگوں نے کہا کہاں ہے میراث تم نے سنا نہیں تمہیں معلوم نہیں میرے آپ کا دنیا سے مال اور دولت کی نیراش چھوڑ کر نہیں تشریف لے گئے ان الانبیاء لم ور رسوینار رنگ بلا دے بانا بلا کن ور وہ علم دے کر گئے تھے تو علم انبیاء کی نیراش ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے اب عمل کو اپنی زندگی کے اندر شیوا بنائیے اللہ تعالی ان کا فارغ ہونا اصل میں علم سے مناسبت کے پیدا ہو جانے کے بعد علم اور عمل میں ترقی کا بہترین ذریعہ بنائے اور بہت تعالیٰ شان مدرسے کو بھی ترقی سے ملامال فرمائے آپ حضرات نے تین گھنٹے کی میرتھون کے اندر بیٹھ کر ایک ریکارڈ قائم کر دیا اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا بھی قبول کوئی فرمائے واسطہ نامی الحمدللہ للہ کے روک